شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ ڈبلو شہید اسلام ڈاٹ کامال کے بعد اب محرومین کا بیان لکھو یہ ربط اسی طرح اچھا نا مستفین با... مستفی کے بعد کس کا ذکر ہے محرومین ان القرآن کا بیان جو قرآن سے محروم ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم ہے کفار دوسرا قسم کیا ہے منافقین تو پہلے کفار کا بیان ہے پھر منافقین کا بیان ہے یہ کنارے پہ تو آپ نے یہ لکھنا ہے نا مصطفی دین کے بعد محرومین ان القرآن کا بیان پھر وہ کتنی قسم ہیں؟ کفار اور منافقین گین ان اللہ دین کے نیچے کو بیان کفار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے اوپر ان کے آیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے تو ان کو ایمان نہیں لائیں گے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان کو جتنی تبلیغ کرو ڈراؤ نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ کفار مکہ ہوں یا مدینہ کے کفار ہوں اکثر ایمان نہیں لائے تھے تھوڑے تھے جو کفر کے اوپر مرے کفار مکہ کفار مدینہ اکثر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہے کافر ایمان نہیں لائیں گے جتنی زور لگاؤ ڈراؤ نہ ڈراؤ تو کیا مترابے اس کا تو اس کا جواب سنیے جس طرح اللہ فلام ہے نا وہ چاند قسم بنتا ہے اللہ فلام جنس کی احد خارجی عہد ذہنی وغیرہ پڑھا تھا نا اسی طرح موصول ہے اللہ زین کا ہے موصول ہے موصول بھی کبھی جینس و استقرا کے لیے آتا ہے اور کبھی موصول بھی عہد خارجی کے لیے آتا ہے کس کے لیے تو یہاں موصول پر ہے عہدیا پلے کھلو کنارے پہلے کھلو موصول برائے احدیت موصول برائے احدیت یہ عہد خارجی کے لیے ہے جب آہد خارجی کے لیے ہے تو اس سے عام کافر مراد ہوئی یا خاص کافر خاص کافر مراد ہو گئی خاص کافر وہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی جن کے دلوں پہ کیا لگ چکی اب وہیمان نہیں لائیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ خاص کافر مراد ہیں آگے دلیل لکھی ہے خاتم اللہ اعلیٰ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہی کافر ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے موہر جب پاریت لگا دی ہے آگیا سمجھ یا نہیں آیا سمجھ بھائی اب وہ دور ہوا آپ کا کیسے حضرت ٹھیک ہے ان نلدی نفر ہو بے شک جو خاص کافر ہیں ثوام برابر ہے اوپر ان کے آیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے کوئی مان نہیں لائیں گے وہ خاص کافر اب ہمارے یہاں جو بتّی صاحبان ہیں نا وہ کہتے ہیں خدا دے پکڑے چھڑے دے محمد محمد دا پکڑیا چھڑا تو نہیں سکتا خدا جس کو پکڑے محمد کریم چھڑا لیتے ہیں یہاں کیا ہے خدا جس کو پکڑے حضور چھڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے صباؤ آپ ان کو ڈرو نہ ڈرو میں نے پکڑا ہے خاتم اللہ کا میں کیا ہے خدا نے پکڑا حضور نے پکڑا اللہ نے پکڑا خاتم عجیب لوگ ہیں کہ خدا جس کو پکڑے نا حضور چھڑا لیتے ہیں اور حضور جی اس کو پکڑے خدا بھی نہیں چھڑا سکتا اب دیکھو نا ابو طالب حضور کہتی کہ چچا تھے یا نہیں تو حضور نے کوشش کی بہت کوشش کی کہ ایمان لائیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا تعداد ایمان خاطم اللہ کلو بہن یہ الت لکھو جی التحد میں ایمان ہے اور انجام میں دنیا بھی, بھی ہے وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس کی علت کیا ہے علت آدم ایمان اور انجام دنیا میں مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر بھئی خاتم ہے نا خاتم یہ گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے خاتم القال گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی اس کو خاتم القل بھی کہا جاتا ہے اور تاب بھی کہا جاتا ہے کیا بال تب اللہ دوسرے مقام پہ ہے نہیں ادھر خاتم ہے ادھر کیا ہے اچھا افلا یتدبرون قرآن ام اللہ قلوبا اقفالہ ملا کلو بے مکوالا تو ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے کیا تو کہیں تو تالوں سے تعبیر کیا گیا کہیں تب سے تعبیر کیا گیا کہیں کس تعبیر کیا گیا خط سے تعبیر کیا گیا یہ گمراہی کا انتہائی درجہ ہے جس کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی اچھا جی یہ کہ خط ملل الو اور ایک اور لفظ ہے رب طلال قلوب اور لفظ کیا ہے رب طلال قلوب دلوں کے اوپر گے لگا دینی مضبوط کر دینا जब्लीو जब्लीو وہ ہے رب طلال تلل کلو اطاب کے بارے میں وہاں ربتنا کلو بہم ہے یا نہیں کیا ہے ربتنا اللہ کلو بہم تو رب طلال قلوب ہوتا ہے ہدایت کا آخری درجہ کہ اس کا درجہ کہ اس کے بعد پھر گمراہی نہیں ہو سکتی یہ گمراہی کا آخری درجہ وہ کیا ہے رابطہ کلب کیا ہے ہدایت کا نالا قلوبے میں نالا ہے احساب کا بار میں دیکھو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر تو دلوں پہ بھی موہر ہے کانوں پہ بھی کیا ہے موہر ہے واہ الا ابسارحمشو اللہ ابسارحم خبر مقدم ہے رشاوت ان کا مبتدا واخر ہے سمجھے تو سامنے کے اوپر آپ وقف کیا کریں پا ون وق کیا کریں خاطم اللہ کلو بہم بالا سمرم یہاں ٹھہر جایا کریں پڑھتے وقت پھر آ آپ میں الا ابسارحم رشا وا یوں کہا کریں سمجھے اب ایک حافظ ہے پڑھ رہے تھے خاطم اللہ کلو بہم یہاں وقف کر دیا بالا سم اہم بالا رحم رشاوا یہ غلط آئے سمجھے کیونکہ پردہ صرف کس پہ آئے آنکھوں پہ آئے وہ الاسم کو ساتھ دلا دیا وہ ہر دو چیزوں پہ پر پردہ صرف کس پہ آئے اور ان کی نگاہوں پہ پر اوپر پردہ ہے رشاوت بار پا ہے ہے یہ تنقیر برائے تعظیم ہے حشابت عظیم اتن ان کی آنکھوں کے اوپر بڑا پردہ ہے اب میری طرح آپ دیکھیں میری آنکھ کے آگے پردہ آ گیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ صرف پردہ ہی کافی ہے کان کے اوپر پردہ دے دیا آپ کی بات سنوں گا چاہے پردہ آ جائے پھر بھی تو معلوم ہوا کان کے لیے کیا ضروری ہے محر پردہ کافی نہیں ہے دل کے لیے موہر ضروری ہے یا پردہ آپ کا دل تو ہے بھی پردے میں بھائی دل کہتے ہیں اسی کو جو پردے میں ہو چھپا ہوا ہو تو دل میں تو پردہ پہلے ہے وہاں موہر کی ضرورت ہے کانوں پہ بھی کیس کی ضرورت ہے موہر کی نگاہ کے لیے کیا ہے پردہ کافی ہے تو میرے عزیز یہ مضمون میں نے کہا لکھا دو مضمون لکھا ہے ایک پنجام دنیاوی دوسرا اللہ تعدم ایمان ٹھیک ہے جی بالا ہم عذاب عظیم یا تم بتاؤ کون سا انجام ہے لکھ لو انجامی اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا آسرت کے اندر میرے محترم یہ ایک قسم تو آ گیا محرومین انل قرآن کا کپار محرومین انل قرآن کا دوسرا قسم ہے پہلے کے لحاظ ہاں سے ملاؤ تو تیسرا نو آ جاتا ہے تیسرا گروہ و میننڈا سے يَقُولُ احوال منافقین احوال منافقین, احوال منافقین من و منڈا سے يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ بلا و ہے جی منافق کس کو کہتے ہیں جی منافق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سانپ دیکھے سانپ بعض سانپ وہ ہے جو ایک طرف سے ان کا منہ ہوتا ہے اور بعد سانپ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ان کا منہ ہوتا ہے دو منہ ہے سانپ تو یہ منافق جو ہے نا دو منہ والا سانپ ہوتا ہے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے, ہے سمجھا جی ایسے ہے نا اس کی بھی دو روخی پالیسی ہوتی ہے نا منافع کی دو منہ والا سانپ ہوتا ہے ایک منہ نہیں ہوتا منافق کا یا ایسے سمجھیے کہ منہ کا میٹھا دل کا پھوٹا منافق کیا ہوتے ہیں منہ کا میٹھا ستم در پردہ کرتے ہو بظاہر پیار کرتے ہو حقیقت میں غلط الفت کا تم اقرار کرتے ہو یہ بےمان ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں تو منافقین کے احوال بیان ہو رہے ہیں پہلی شباثت ان کی ہے جھوٹا دعویٰ شباست نمبر ایک جھوٹا دعویٰ لکھو بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن قیامت کے بظاہر دعویٰ کس کا کیا ایمان کا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ دعویٰ جھوٹا ہے سچا ہے آگے کیا ہے بماہم بے بہوم حالانکہ نہیں وہ مومن باؤ حالیہ ہے تو اللہ نے تردید کر دی کہ ان کا دعویٰ ایمان کا کیا ہے جھوٹا ہے سمجھی بعض یعنی نہیں کہ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایمان میں صرف اللہ کا ذکر ہے اور دین کی کا ذکر ہے تو میرے عزیز ابتدا کا ذکر کر دیا گیا انتہا کا بھی ذکر کر دیا طرفین کا ذکر کر دیا نا تو مراد اس سے کہیں جمی ایمانیات ہیں کیا ہاں جیسے آپ کہتے ہیں یہ جی کراچی بھی صوبہ سندھ ہے اور ضلع گھوٹکی بھی صوبہ سندھ ہے کیا درمیان والے ضلع صوبہ سندھ نہیں ہے تو آپ نے ابتدا کر دی کراچی سے انتہا ضلع گھوٹکی پہ پہنچ گئی تو باقی اضلاع خود بخود آ جاتے ہیں تو ذکر ترپین ہے اور برا دس کہ ہیں تمام ایمانیات ہیں ایمان لائے ہم صاحب اللہ کے ساتھ دن قیامت کے حالانکہ بحالیہ ہے نہیں وہ مومن اچھا جی تو یہ دعوی تو کرتے ہیں جھوٹا دعوی تو فرمائے جھوٹا دعوی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو بھی دھوکا دے اور مومنین کو بھی کہا دے دھوکھا دے دھوکھا دینے کے لیے کام کرتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مال غنیمت آ جائے جہاد سے مال غنیمت آ جائے تو ہمیں مل جائے سمجھے مومنین کو اگر غلبہ ہو جائے تو ہمیں قتل نہ کریں ہمیں مومن سمجھے رہیں ہماری جان بھی بچ جائے مال بھی بچ جائیں بال کے الٹا ہمیں مال غنیمت بھی ملنے لگے اس لیے کہتے ہیں یخادعون اللہ غرض قسم کہ جھوٹے دعوے سے ان کی غرض یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں بھائی یہاں یوخاد اللہ ہے رسول اللہ ہے تو یہاں ہس مذاق کا ہے سمجھا جی ہس مذاف کا ہے کیوں بھائی اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے نا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کیونکہ رسول اپنی طرف سے بات کرتا ہے یا اللہ کی بات کرتا ہے حضور نے بہت سی جگہ کے اندر فرمایا من آزانی فقط آز اللہ جو مجھے ایزا دیتا ہے وہ اللہ کو اضا دیتا ہے یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو یہاں تحقیق کی بات یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کے کی عالم الغ ہیں اللہ کے رسول عالم الغائب نہیں تھے مومن غالم الغیب نہیں تھے اس لیے ان کو دھوکا دے رہے تھے لیکن حضور کا معاملہ وہ اللہ کا معاملہ ہے اس لیے اپنا نام دے لیا غرض کی ہے کہ دھوکا دینا چاہتے ہیں مانے کا کرو گے ہاں وہ اپنی طرف سے دھوکا دینا چاہتے ہیں لیکن دھوکا دے نہیں سکتے اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتے ہیں دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو اور مومنین کو وما یخن اللہ انفصح. اور حقیقت میں دھوکا کس کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا رہے دیں اپنی آکبت خراب کر رہے ہیں نہیں اپنی آکبت اور دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہیں کالکوین کے نفاق کا پتہ چل جائے گا تو دنیا لانتے ڈالے گی یا نہیں دھوکہ ان کو دینا چاہتے ہیں اور نتیجہ خدا یہ ہے کہ یہ نقصان خود اٹھا رہے ہیں فارسی کا ایک مقولہ ہے چاہ کن را چاہ درپیش جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے نہ آپ گرتا ہے من حفرہ بیرن واقع ہے یہ تو پڑھا ہے نا اور حقیقت میں نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو انجام کے لحاظ سے وما یا شورون اور وہ اس بات کا شعوری نہیں رکھتے میرے دید دلیو ہم انسان ہیں ہمارے اندر دلتا عقل دلتا ہے دلتا ہمارے اندر کیا ہے اور یہ جانور ہیں نا ان کے اندر عقل نہیں شعور ہے اس کا کہتے ہیں تو ادھر شور کی نفی کہ ان منافقین ان کے اندر شور ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جانوروں سے بھی کیا ہے بدتر ہے کلائے کا کل انام بالحم ادار نہیں شور رکھتے فی قلو بہ مہاراجون اللہ مرضا سبب خدا پہلے نتیجہ تھا خدا کا سبب خدا ہے یہ دھوکے کی عادت کیوں بنا لی ہے انہوں نے وہ اس لیے بنا لی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے یہ کون سی بیماری ہے جی نفاست کیا یہ کافر جو ہے نا کافر وہ کھلا دشمن ہوتا ہے جب اس کے سامنے دلائل آتے ہیں نا کافر مسلمان ہو جاتا ہے لیکن یہ منافق بئیمان ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے بئیمان ہی رہتا ہے میرے پاس دو آدمی پڑھتے تھے ایک بیداتی تھا بریلوی دوسرا شیعہ تھا جو بیداتی تھا ہمارے علماء کو زہر ظہور گالیاں دیتا تھا طلباء مجھے کہتے تھے کہ گالیاں دیتا ہے میں نے کہا ٹائر جاؤ میں روزانہ ترجمہ دیتا تھا وہ میرا ترجمہ اس نے سنا مہینہ دو اس نے آ کے میرے آگے توبہ کر لی کہ استاد جی میری توبہ ہے توحید سمجھ آ گئی ہے اور دوسرا جو شیعہ تھا نا وہ کبھی اس نے گالیاں نہیں دی ہمارے علماء کو بلکہ مجھے کہتا تھا کہ استاد جی آپ کو دباؤں میں مجھے بلایا کرے کپڑے میں آپ کے دھو بے حد چاپلوسی کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے شیعہ ہو گیا وہ سے فارغ ہو گیا دوسری کا پڑھ لے گیا ہمیشہ شیعہ ہوا اس قبیس کی موت بھی سی شیعہ مذہب پہ ہو گئی سمجھے وہ دوسرے دیو بندیوں کو مل لیتا تھا لیکن میرے متعلق کہتا تھا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں دور سے میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے میں بھاگ جاتا ہوں وہ سے چھپ جاتا تھا میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے جاتا تھا راستے بھی تو شیعہ ہمیں دیکھو جو منافق تھا ہمیشہ کیا رہا منافق بیمان رائے سے بیماری ہے لیکن جو کافر و تھا وہ کیا ہو گیا ممن ہو گیا ظاہر لوگ گالیاں دیتا تھا دیکھو بہت مارا دو یہ کیا ہے جی سباب ان کے دلوں کے اندر سخت بیماری ہے بہاراض کا منع سخت بیماری میں کبھی کبھی ہندی لفظ بولوں گا لیکن وہ ہندی لفظ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سمجھیں گے آپ نہیں سمجھیں گے ہندی زبان میں جو سخت بیماری ہے اس کو روگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دونوں بزرگ سمجھ رہے ہوں گے روگ سمجھے جی ہاں کہتے ہیں جی فلاں آدمی کو جی روگ ہے روگ کا مانا لا علاج بیماری اب اس کا بیمار نہیں تو حضرت شاہ صاحب مانا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے جی روگ ہے اور روزانہ اللہ تعالیٰ ان کے روگ کو بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں. منافق جوں جوں بےمانگی کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے جی بڑھتی رہتی ہے نا کم میں نہیں ہوتی شایدانگی کرتا ہے ان کے دلوں کے اندر روگ ہے بیماری ہے بس زیادہ اللہ مرضا بس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بے بیماری کے یعنی اللہ نے ان کے روگ کو بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتے جا رہے ہیں یہ انجام دنیا بھی لکھو اللہ تعالیٰ ان کے روگ کو بڑھا رہے ہیں والا ہم ازا یہ کون سا انجام ہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے بما بیما کا سبب عذاب بس سبب اس کے جھوٹ بولتے ہیں سبب عذاب یہ تو میرے عزیز منافقین کی شباثت نمبر ایک خباست نمبر ایک یہ کیا تھی حفاظت نمبر جھوٹا دعویٰ کیا اب آگے لیباثت نمبر دو واقعی نمبر دو عربی کے اندر لکھو ان کا سے فہم سمجھ کا الٹا ہو جانا الٹی سمجھ اور اردو میں کیا الٹی سمجھ اور عربی میں انکا سے فہم ان کی سمجھ ہی الٹی ہے یعنی وہ ہنر کو عیب سمجھتے ہیں عیب کو کیا سمجھتے ہیں خرد کا نام جنو رکھ لیا جنو کا خرد جو چاہے تیری نگاہ کرشمہ ساز کرے تو نمبر دو خبا سچ گیا ہے کہ ان کی فام کیا ہے الٹی چلتی ہے الٹی فام یعنی کا اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد کرو زمین کے اندر کیا کہتے ہیں انما نالو لو مسلم انما کلمہ حسر ہے سوائے سنی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو کیا یہ الٹی فام ہے سیزی فام ہے کرتے فساد ہیں اور کیا کہتے ہیں اصلاح ان کو جب کہا جاتا ہے تو بھائی ہمارے بھی یار بنتے ہو دوسروں کو بھی یار بنتے ہو تو کہتے ہیں یار ہم تو کہتے ہیں سب شیر و شکر بن کے رہے کیا شی آسونی بھائی بھائی بن کے رہے ہم تو یہ ہی کہتے ہیں شیا سنی بھائی بھائی بن کے رہے یہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم اسلاح کے پیچھے چلے ہیں آف شیرا جی کہتا ہے معشو من بشراب ہرکس مافِ کس, کس. بامن شراب خور دو بظاہد نماز کر ہمارا معشو بھی بڑا عجیب ہے ہمارے ساتھ شراب بھی پی لیتا ہے اور بزرگوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے سمجھے جی عجیب آدمی ہے ہر بازی پہ رازیس پہ ہر بازی پہ راضی ہے تو میرے عزیز یہ کیا ہے جی اینکا سے پاہم ہے. فرمایا، الا انہم هم اس کو ہم کہتے ہیں رد بلی کامل رد منافقین کی تردید کی گئی کامل طور پر رد میاں تردید کو نہیں کہتے رد بلیغ منافق کہتے تھے کہ ہم مسلح ہے حالانکہ مسلح تھے یا مفصد تھے تو ان کا رد بلیغ ہے کہ مسلح نہیں ہیں یہ مفصد ہے گڑبڑ کر رہے ہیں اللہ حرف تنبیہ کا ہے ان حرف تحقیق کا ہے ہمسل مفت مفت دا خبر معافا ہے تاقید در تاکید یہ کیا ہے ہاں رد بلی خبردار بے شک وہی فسادی ہیں لیکن شور نہیں رکھتے جانوروں سے بدتر ہے بابا آدمی کو کھرا ہونا چاہیے کھرا ہونا چاہیے. بائی ماں نہ بنے سمجھے جی آہ. ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لم آ میں نو یہ خباست نمبر کتنی ہے جی تین پہلے خباست نمبر دو کے اندر کیا تھا الٹی فام آپ لکھو جی غباوت منافقین غبی ہیں غباوت حماقت دونوں لکھ لو غباوت و حماقت منافقین اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لو انداز سے مراد اصحاب کرام ہے الفلام احد خارجی کی ہے ان کو کہا جاتا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کون ایمان لائے اصحاب کرام ایمان لائے یعنی اخلاص کے ساتھ تو یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی ہے نا لوگ تو کہتے ہیں کہ اعمال کے اندر تکلیف جائز نہیں ہم امام بے ابو حنیفہ کی تکلیف کس میں کرتے ہیں اعمال میں ایسے نہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال میں تکلیف جائز نہیں میں کہتا ہوں اعمال کا ایمان میں بھی تکلیف ضروری ہے ایمان میں بھی یہ ہے نہیں کما من تمہارا ایمان اس وقت موت پر ہوگا جو تکلید صحابہ میں ہو ٹھیک ہے نا جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے ویسے ایمان لاؤ تو موت پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایک تو تکلیف ثابت ہوئی دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اصاب کرام میں یار حق ہیں اصاب کرام کیا ہے حق کی کسوٹی ہے اپنے ایمان کو اصاب کے ایمان پہ پرکھو یار حق ہے صحابہ ایمان لائے جیسے ایمان لائے لو کا لو یہ ان کی غبابت ہے کیا کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائے کون بے وقوع صحاب کرام کو کیا کہتے تھے بے وقوف کہتے تھے اور کیوں بے وقوع کہتے تھے اس لیے کہ حضرت جب فرماتے ہیں نا کہ جہاد کے لیے نکلو تو صحاب کرام جانے قربان کر دیتے یا نہیں مال بھی خرچ کر دیتے تھے نا یہ سارے جان بھی تھا یہ سارے مال بھی تھا تو وہ کہہ دوئے تو بے ہیں ہم کتنے سمجھدار ہیں اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں مال بھی بچا لیتے ہیں اے ان لوگ کے پٹے ویشاتے رہیں گے نا صابح کے رام کو بے وقوف کہتے تھے یہ کہ جانیں بھی خرچ کر رہے ہیں مال بھی خرچ کر رہے ہیں جان فروش بھی ہیں مال فروش بھی کیا ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائیں بے وقوف سمجھے اللہ ادنا پہا یہ رد بلی ہے جیسے پہلے ہوا پر خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں یہی کیا ہے بے وقوف ہے جہل مرکب کے اندر مبتلا ہے اپنے آپ کو سمندار کہتے ہیں بھائی جو بے وقوف ہو اور اپنے آپ کو سمندار کہے وہ جہل مرکب نہیں وہ جاہل اور اپنے آپ کو جاہل کہے اس میں جاہل بخاد ہے اور جو ہو بھی جاہل اور اپنے آپ کو کہا کہے عالم کہے وہ جاہل مرکب ہے ایک تو اصل بات سے جاہل ہوا پھر اپنی جہالت سے بھی کہا ہے جاہل ہے اپنے آپ کو دو جہال اس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں